احترام اور شوق کم نہ ہو اللہ تعالی حرامین شریفین کی حفاظت فرمائیں حرامین شریفین سے محبت ایمان کا تقاضا ہے حرامین شریفین کی تعظیم اور زیارت کا شوق ہر مومن اور مومنہ کے لیے قیمتی سرمایہ ہے ہرامین کا مطلب دو محترم مقامات نمبر ایک کعبہ شریف مسجد حرام اور اس کے آس پاس کا وہ مکی علاقہ جس کی حدود مقرر اور طے ہیں نمبر دو روزہ اطہر مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کا مدنی علاقہ یہ دونوں مقامات روئے زمین بلکہ کائنات کے مقدس ترین مقامات ہیں یہاں ہر لمحہ ہدایت رحمت اور نور کی بارش برستی ہے فرشتوں کا ہجوم یہاں مقرر ہے اولیاء اللہ یہاں ضرور موجود ہوتے ہیں اور شہدائے کرام کی ارواح یہاں حاضری دیتی ہیں یہاں آب حیات یعنی زمزم شریف نکلتا ہے یہیں جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ بستا ہے اور سب سے بڑھ کر بیت اللہ کابت اللہ اللہ تعالی کا گھر یہاں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی کسی کو ہزار بار وہاں لے جائے تب بھی اس کے دل میں وہاں کی قدر وہاں کا احترام اور وہاں کا شوق کم نہ ہو مگر جو شہرت اور مال کو مقصود بنا لے وہ قدر اور احترام سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اللہ تعالی معاف فرمائے اس لیے جب بھی حرامین شریفین جائیں صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے جائیں اور دل میں حرامین شریفین کا شوق اور احترام کبھی بھی کم نہ ہونے دیں